تو جو اپنی ظلم کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو اللہ اپن مہر سے اس پر رجوع فرمائے گا بے شک اللہ بخشنی والا مہربان ہے